اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلک الدار الآخرت نجعلها للذین لا يريدون علوان فی الاض ولا فسادا والعاقبت للمتقین وہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں نہ بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے جو کوئی نیکی لائے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا اور جو کوئی برائی لائے گا تو برے عمل کرنے والوں کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے بلا شبہ وہ اللہ جس نے آپ پر قرآن نازل کیا یقینا وہ آپ کو اچھے انجام تک پہنچانے والا ہے کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کے ساتھ آیا اور کون کھلی گمراہی میں ہے اور آپ امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ کی طرف یہ کتاب وہی کی جائے گی مگر یہ آپ کے رب کی رحمت ہی سے وہی کی گئی ہے لہٰذا آپ کافروں کے مددگار ہرگز نہ ہو وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ اِذْ اُنزِلَتْ اِنَيْكَ وَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور وہ کافر آپ اللہ کی آیات کی تبلیغ سے نہ روک دیں اس کے بعد کہ وہ آپ کی طرف اتاری گئیں اور آپ انہیں اپنے رب کی طرف بلائیں اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو اور آپ اللہ کے ساتھ کسی اور علاق کو مت پکاریں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے اس کی حاکمیت و فرمان روائی ہے اس کی حاکمیت و فرمان روائی ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف علو کا مطلب ہے ظلم و زیادتی لوگوں سے اپنے کو بڑا اور برتر سمجھنا اور باور کرانا تکبر اور فخر و غرور کرنا اور فساد کی معنی ہے نہ حق لوگوں کا مال ہتھیانہ یا نافرمانیوں کا ارتکاب کرنا کہ ان دونوں باتوں سے زمین میں فساد پھیلتا ہے فرمایا کے متقین کا عمل و اخلاق ان برائیوں اور کوتاہیوں سے پاک ہوتا ہے اور تکبر کی بجائے ان کے اندر توازو فروتنی اور معصیت کیشی کی بجائے اور معصیت کیشی کی بجائے اطاد کیشی ہوتی ہے اور آخرت کا گھر یعنی جنت اور حسن انجام انہی کے حصے میں آئے گا پھر یعنی کم از کم ہر نیکی کا بدلہ دس گناہ تو ضروری ہی ملے گا اور جس کے لیے اللہ چاہے گا اس سے بھی کہیں زیادہ عطا فرمائے گا پھر یعنی نیکی کا بدلہ تو بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا لیکن برائی کا بدلہ برائی کے برابر ہی ملے گا یعنی نیکی کی جزا میں اللہ کے فضل و کرم کا اور بدی کی جزا میں اس کے عدل کا مظاہرہ ہوگا پھر یہ عس یہ اس کی تلاوت اور اس کی تبلیغ و دعوت آپ پر فرض کی ہے پھر یعنی آپ کے مولد مکہ جہاں سے آپ نکلنے پر مجبور کر دیے گئے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح بخاری صحیح بخاری حدیث نمبر چار میں اس کی یہی تفسیر نقل ہوئی ہے چنانچہ حضرت ہجرت کے آٹھ سال کے بعد کا یہ وعدہ پورا ہو گیا اور آپ آٹھ ہجری میں فاتحانہ طور پر مکے میں دوبارہ تشریف لے گئے بعض نے ماد سے مراد قیامت لی ہے یعنی قیامت والے دن آپ کو اپنی طرف لوٹائے گا اور تبلیغ رسالت کے بارے میں پوچھے گا پھر یہ مشرقین کے اس جواب میں ہے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو ان کے آبائی اور روایتی مذہب سے انحراف کی بنا پر گمراہ سمجھتے تھے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے کہ گمراہ میں ہوں جو اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہوں یا تم ہو جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو قبول نہیں کر رہے پھر یعنی نبوت سے قبل آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ کو رسالت کے لیے چنا جائے گا اور آپ پر کتاب الہی کا نظول ہوگا پھر یعنی نبوت و کتاب سے سرفرازی اللہ کی خاص رحمت کا نتیجہ ہے جو آپ پر ہوئی اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبوت کوئی قصبی چیز نہیں ہے جسے محنت اور صحیح وکاوش سے حاصل کیا جا سکتا رہا ہو یہ سراسر ایک وہبی چیز تھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا اسے نبوت و رسالت سے مشرف فرماتا رہا حتیٰ کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے و ذہب کی آخری کڑی قرار دے کر اس پر اس کا خاتمہ کر دیا گیا پھر اب اس نعمت اور فضل الہی کا شکر آپ اس طرح ادا کریں کہ کافروں کی مدد اور ہم نوائی نہ کریں پھر یعنی ان کافروں کی باتیں ان کی ازائے رسانی ان کی اضاء رسانی اور ان کی طرف سے تبلیغ دعوت کی راہ میں رکاوٹیں آپ کو قرآن کی تلاوت اور اس کی تبلیغ سے نہ روک دیں بلکہ آپ پوری تن دہی اور یکسوئی سے رب کی طرف بلانے کا کام کرتے رہیں پھر یعنی کسی اور کی عبادت نہ کرنا نہ دعا کے ذریعے سے نہ نظر و نیاز کے ذریعے سے نہ قربانی ہی کے ذریعے سے کہ یہ سب عبادتیں ہیں جو صرف ایک اللہ کے لیے خاص ہیں قرآن میں ہر جگہ غیر اللہ کی عبادت کو پکارنے سے تعبیر کیا گیا ہے جس سے مقصود اسی نقطے کی وضاحت ہے کہ غیر اللہ کو مافوق اسباب طریقے سے پکارنا ان سے استمداد و استغاثہ کرنا ان سے دعائیں اور التجائیں کرنا یہ ان کی عبادت ہی ہے جس سے انسان مشرق بن جاتا ہے پھر وج ہے اس کا چہرے سے مراد اللہ کی ذات ہے جو وجہ مطلب چہرے سے متصف ہے یعنی اللہ کے سوا ہر چیز ہلاک اور فنا ہو جانے والی ہے الجلال والاکرام سورہ رحمان آیت نمبر 26 اور 27 پھر یعنی سی کا فیصلہ جو وہ چاہے نافذ ہوتا ہے اور اسی کا حکم جس کا وہ ارادہ کرے چلتا ہے پھر تاکہ وہ نیکوں کو ان کی نیکیوں کی جزا اور بدوں کو ان کی بدیوں کی سزا دے سامینی کرام یہاں ختم ہوتی ہے سورہ قصص اور آغاز ہوتا ہے سورہ انکبوت کا تو سورہ کبوت ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں انہتر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 ان ان وهم لا کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا وَلَقُدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدقُوا اور البتہ تحقیق ہم نے ان لوگوں کو آزمایا ہے جو ان سے پہلے تھے چنانچہ اللہ ان لوگوں کو ضرور ظاہر کرے گا جنہوں نے سچ بولا اور وہ ضرور ظاہر کرے گا ان کو جو جھوٹے ہیں يعملون ان ساء ما يحكمون کیا جو لوگ برے عمل کرتے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی گمان کے صرف زبان سے ایمان لانے کے بعد بغیر امتحان لیے انہیں چھوڑ دیا جائے گا صحیح نہیں بلکہ انہیں جان و مال کی تکالیف اور دیگر آزمائشوں کے ذریعے سے جانچا پرکھا جائے گا تاکہ کھرے کھوٹے کا سچے جھوٹے کا اور مومن و منافق کا پتہ چل جائے پھر یعنی سنت اللہ ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اس لیے وہ اس امت کے مومنوں کی بھی آزمائش کرے گا جس طرح پہلی امتوں کی آزمائش کی گئی ان آیات کی شان نظور کی روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس ظلم و ستم کی شکایت کی جس کا نشانہ وہ کفار مکہ کی طرف سے بنے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے آپ نے فرمایا کہ یہ تشدد وہ ایزا تو اہل ایمان کی تاریخ کا حصہ ہے تم سے پہلے بعض مومنوں کا یہ حال کیا گیا کہ انہیں ایک گڑھا کھود کر اس میں کھڑا کر دیا گیا اور پھر ان کے سروں پر آرا چلا دیا گیا جس سے ان کے جسم دو حصوں میں تقسیم ہو گئے اسی طرح لوہے کی کنگیاں ان کے گوشت پر ہڈیوں تک پھیری گئیں لیکن یہ ایزائیں دین حق سے پھیرنے میں کامیاب نہیں ہوئیں بھوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 3612. حضرت عمار ان کی والدہ حضرت سمیہ اور والد حضرت یاسر حضرت صہیب اور بلال و مقداد وغیرہ رضی اللہ عنہم پر اسلام کے ابتدائی دور میں جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور صفحات تاریخ میں محفوظ ہیں یہ واقعات ہی ان آیات کے نزول کا سبب بنے تاہم عموم الفاظ کے اعتبار سے کیا تک کہ اہل ایمان اس میں داخل ہے پھر یعنی ہم سے بھاگ جائیں گے اور ہماری گرفت میں نہ آ سکیں گے پھر یعنی اللہ کے بارے میں کس ظن فاسد میں یہ مبتلا ہے جبکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر بات سے باخبر ہے پھر اس کی نافرمانی کر کے اس کے مواخذے و عذاب سے بچنا کیوں کر ممکن ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من كان يرجو لقاء الله أجل الله جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو وہ جان لے کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ اور جو شخص جہاد کرے تو بس وہ اپنے ہی فائدے کے لیے جہاد کرتا ہے بے شک اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات نكفر عنهم سیئاتهم ولا نجزیهن احسنا الذي كانوا يعملون اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم ان سے ان کی برائیاں ضرور مٹا دیں گے اور جو عمل وہ کرتے رہے ہم انہیں ضرور ان کی بہترین جزا دیں گے اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کی وصیت کی اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم انہیں نیک لوگوں میں ضرور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 اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں ایزا دی جاتی ہے تو وہ لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کے برابر ٹھہراتے ہیں اور اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے تو وہ ضرور کہیں گے بے شک ہم تمہارے ساتھ تھے كیا جو کچھ جہاں والوں کے سینوں میں ہے اللہ اسے خوب جاننے والا نہیں کیا جو کچھ جہاں والوں کے سینوں میں ہے اللہ اسے خوب جاننے والا نہیں اب چلتے ہیں نا آیات كی تفسیر كے طرف یعنی جسے آخرت پر یقین ہے اور وہ اجر و ثواب کی امید پر اعمالِ صالحہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی امیدیں بر لائے گا اور اسے اس کے عملوں کی مکمل جزا عطا فرمائے گا کیونکہ قیامت یقیناً برپا ہو کر رہے گی اور اللہ کی عدالت ضرور قائم ہوگی وہ بندوں کی باتوں اور دعاؤں کا سننے والا اور ان کے چھپے اور ظاہر سب عملوں کو جاننے والا ہے اس کے مطابق وہ جزا و سزا بھی یقیناً دے گا پھر اس کا مطلب وہی ہے جو میں نیا مینا ہی سورج جاسی آیت نمبر پندرہ کا ہے یعنی جو نیک عمل کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا ورنہ اللہ تعالیٰ تو بندوں کے افعال سے بے نیاز ہے اگر سارے کے سارے متقی بن جائیں تو اس سے اس کی سلطنت میں قوت و اضافہ نہیں ہوگا اور سب نافرمان فرمان ہو جائیں تو اس سے اس کی بادشاہی میں کمی نہیں ہوگی الفاظ کی مناسبت سے اس میں کفار کے مقابلے میں جہاد بھی شامل ہے کہ وہ بھی من جملے عمل صالح ہی ہے پھر یعنی باوجود اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق سے بے نیاز ہے وہ محض اپنے فضل و کرم سے اہل ایمان کو ان کے عملوں کی بہترین جزا عطا فرمائے گا اور ایک ایک نیکی پر کئی کئی گناہ اجر و ثواب دے گا پھر قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید و عبادت کا حکم دینے کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے جس سے اس عمر کی وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضوں کو صحیح طریقے سے وہی سمجھ سکتا ہے اور انہیں ادا کر سکتا ہے جو والدین کی اطاعت و خدمت کے تقاضوں کو سمجھتا اور ادا کرتا ہے جو شخص یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے کہ دنیا میں اس کا وجود والدین کی باہمی قربت کا نتیجہ اور اس کی ربوبیت و پرداخت ان کی غایت مہربانی اور شفقت کا سمرا ہے اس لیے مجھے ان کی خدمت میں کوئی کوتاہی اور ان کی اطاعت سے سرتاوی نہیں کرنی چاہیے وہ یقیناً خالق کائنات کو سمجھنے اور اس کی توحید و عبادت کے تقاضوں کی ادائیگی سے بھی قاصر رہے گا اس لیے احادیث میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید آئی ہے ایک حدیث میں والدین کی رضا مندی کو اللہ کی رضا مندی اور ان کی ناراضی کو اور ان, اور ان کی ناراضی کو رب کی ناراضی کا باعث قرار دیا گیا ہے بحوال الادب المفرد حدیث نمبر دو پھر یعنی والدین اگر شرک کا حکم دیں اسی میں دیگر معاشیات کا حکم بھی شامل ہے اور اس کے لیے خاص کوشش بھی کریں جیسا کہ مجاہدے کے لفظ سے واضح ہے تو ان کی اطاعت نہیں کرے نہیں کرنی کیونکہ لینا بحال مسند احمد پانچوی جلد صفحہ نمبر چھیاسٹھ و صحیح پہلی جلد صفحہ نمبر تین سو اڑتالیس حدیث نمبر ایک سو اناسی مطلب اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں اس آیت کی شان نزول میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے مسلمان ہونے پر ان کی والدہ نے کہا کہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے یا پھر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دے بلاخر یہ اپنی والدہ کو زبردستی منہ کھول کر کھلاتے جس پر یہ آیت نازل ہوئی بحوالے صحیح مسلم حدیث نمبر سترہ سو اڑتالیس بدہ حدیث دو ہزار چار سو بارہ اکترمی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اناسی حدیث نمبر 3199 پھر یعنی اگر کسی کے والدین مشرک ہوں گے تو مومن بیٹا نیکوں کے ساتھ ہوگا والدین کے ساتھ نہیں اس لیے کہ گو والدین دنیا میں اس کے بہت قریب رہے ہوں گے لیکن اس کی محبت دینی اہل ایمان ہی کے ساتھ تھی بنا بری المر و معمن احبا کے تحت وہ زمرہ صالحین میں ہوگا اس میں اہل نفاق یا کمزور ایمان والوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کی وجہ سے انہیں ایزا پہنچتی ہے تو عذاب الہی کی طرح وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے نتیجتاً وہ ایمان سے پھر جاتے اور دین عوام کو اختیار کر لیتے ہیں پھر یعنی مسلمانوں کو فتح و غلبہ نصیب ہو جائے پھر یعنی تمہارے دینی بھائی ہیں یہ وہی مضمون ہے جو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ تمہیں دیکھتے رہتے ہیں اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ملتی ہے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے اور اگر حالات کافروں کے لیے کچھ سازگار ہوتے ہیں اور اگر حالات کافروں کے لیے کچھ سازگار ہوتے ہیں تو کافروں سے جا کر کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تو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 اور اگر حالات کافروں کے لیے کچھ سازگار ہوتے ہیں تو کافروں سے جا کر کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تم کو گھیر نہیں لیا تھا اور مسلمانوں سے تم کو نہیں بچایا تھا بہوال سورے نسا آتمبر نمبر 141 پھر یعنی کیا اللہ ان باتوں کو نہیں جانتا جو تمہارے دلوں میں ہیں اور جو تمہارے ضمیروں میں پوشیدہ ہے گو تم زبان سے مسلمانوں کا ساتھی ہونا ظاہر کرتے ہو پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں ولیمن اللہ دین فکین اور اللہ انہیں ضرور ظاہر کرے گا جو ایمان لائے اور وہ منافقوں کو بھی ضرور ظاہر کرے گا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولن نحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ایمان والوں سے کہا تم ہمارے رستے کی پیروی کرو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے بے شک وہ جھوٹے ہیں ولا يحملون اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالون يوم القيامه عن ما كانوا يفترون اور یقینا وہ اپنے بوجھ اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ ضرور اٹھائیں گے اور جو کچھ وہ جھوٹ گھٹتے رہے روزے قیامت ان کے متعلق ان سے ضرور پوچھا جائے گا اب چلتے ان آیات کی تفصیل کے طرف اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی خوشی اور تکلیف دے کر آزمائے گا تاکہ منافق اور مومن کی تمیز ہو جائے جو دونوں حالتوں میں اللہ کی اطاد کرے گا وہ مومن ہے اور جو صرف خوشی اور راحت میں اطاعت کرے گا تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ صرف اپنے نفس کا مطیع ہے اللہ کا نہیں جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ اَخْبَارَكُمْ سورہ محمد آیت نمبر 31 ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تاکہ ہم جان لے تم میں مجاہد اور صابر کون ہے اور تمہارے دیگر حالات بھی جانچیں گے جنگ حد کے بعد جس میں مسلمان اختیار و امتحان کی بھٹی سے گزارے گئے تھے فرمایا سر ارمران عمران ایک سو اناسی نہیں ہے اللہ تعالی کہ وہ چھوڑ دے مومنوں کو اس حالت پر جس پر کہ تم ہو یہاں تک کہ وہ جدا کر دے ناپاک کو پاک سے پھر یعنی تم اسی آبائی دین کی طرف لوٹ آؤ جس پر ہم ابھی تک قائم ہیں اس لیے کہ وہی دین صحیح ہے اگر اس روایتی مذہب پر عمل کرنے سے تم گناہ گار ہو گے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں وہ بوجھ ہم اپنی گردنوں پر اٹھائیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں قیامت کا دن تو ایسا ہوگا کہ وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر پندرہ وہاں تو ایک دوست دوسرے دوست کو نہیں پوچھے گا چاہے ان کے درمیان نہایت گہری دوستی ہو سر حميم مارج آیت نمبر دس حتیٰ کہ رشتہ دار ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے سور فاتر آیت نمبر اٹھارہ اور یہاں بھی اس بوجھ کے اٹھانے کی نفی فرمائی پھر یعنی یہ ام کفر اور دعات زلال اپنا ہی بوجھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ان پر ہوگا جو ان کی صحیح وکاوش سے گمراہ ہوئے تھے یہ مضمون سور نحل آیت نمبر پچیس میں بھی گزر چکا ہے حدیث میں ہے جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اس کے لیے اپنی نیکیوں کے اجر کے ساتھ ان لوگوں کی نیکیوں کا اجر بھی ہوگا جو اس کی وجہ سے قیامت تک ہدایت کی پیروی کریں گے بغیر اس کے کین کے اجر میں کوئی کمی ہو اور جو گمراہی کا دائی ہوگا اس کے لیے اپنے گناہوں کے علاوہ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا جو قیامت تک اس کی وجہ سے گمراہی کا رستہ اختیار کرنے والے ہوں گے بغیر اس کے کین کے گناہوں میں کمی ہو بہوالے سنن ابی داود حدیث نمبر 4609 و سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 203 اسی اصول سے قیامت تک ظلم سے قتل کیے جانے والوں کے خون کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر ہوگا اس لیے کہ سب سے پہلے اسی نے ناحق قتل کیا تھا بہوال مسلد احمد پہلی جلد سفر نمبر 383 قد تراسی قد اخراجہ الجماعت ابھی من طرق